الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ والسلام علیہ سید الامبیا و قال اللہ تعالیٰ و تبارقف القرآن المجید والفرقان الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وما انزلنا انضلن علاقوم من ممباد من جند من السّمہ وما ماں منزلين ان كانت اللہ صحتم واحد فائضہ هم خامدون یا علی العباد ما یاتی حمر رسول اللہ کا نب یَست علّم یرََََََََََرو کم اہلق نہ من القرون النّم لا يرجيون ون كلاں لما جمیع نہ محترون صدق الله مولانا العظیم وصدق صدہ رسولنبى الكريم الروف الرحیم اللّ من قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ود خلنت بل قرآن قرآن خال اللہ تعالیٰ و تبار کا فی شان حبیب ہی مخرم و سلو نبی یا من سلو علیہ وسلم و تسلیم صلاۃ محبوبہ رب العالم تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ جل مجتو الکریم کی ذات و براکات کے لیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبت ذیوقار اول مائے کرام مہمان نے محتشم حضرات سامعین خواتین اور مرد حضرات بچے بوڑھے سب کو محبت سے سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے پچھلے درسِ قرآن کے موقع پر سورہ یاسین سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پائی تھی اور آج اس سے آگے مضمون آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ میری زبان پر قلعمت الحق جاری فرمائے اللہ کے وہ تین پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا وہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کرو وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ سارے کے سارے حبیب نجار پہ برس گئے اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیب تن کر چکا بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا تو پھر اللہ تعالی جل شاہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا قرآن مجید کا انداز دیکھیے اشاد فرمائے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا ان کانت اللہ صيحه واحده وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی فازهم خامدون جبھی جب وہ بجھ کر رہ گئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے نا ہم بھیجنے والے ہیں بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے شہر کی دہلیز پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری انبیاء اور حبیب ان نجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی اور یہ ایسے ہو گئے طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے جس کا راخ کا ڈھیر ہوتا ہے جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تکزیب کرتے تھے حق کے پرستاروں حق کی دعوت دینے والے دائیوں کو نشانائیں تدحیک بنا رہے تھے تمسخر کر رہے تھے پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارت ہی چھین گئی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے زندگی اچک لی گئی حرارت چھین دی گئی زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا تو وہ گھروں کو ابھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے ان بد بختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا بلکہ ایک چیخی ان کے لیے کافی تھی یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا اور یہاں قرآن میں کہا گیا لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نئی ہزاروں فرشتے بھیجے احزاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے کافروں کو عذاب دینے کے لیے لیکن بدر میں کیا ہوا غزوہ احزاب میں کیا ہوا وہاں جماعتیں کیوں آئیں تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکال کے لیے آئی وہ محبوب کی تکریم کے لیے آئی تھی محبوب کے اعزاز کے لیے آئی تھی فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا دنیا کو بتانا یہ تھا کائنات گھومتی ہے محمد کی زلفوں کے گرد کائنات حضور کے گرد طواف کرتی ہے اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے اس لیے اللہ تعالی نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو اعزاز دیا محبوب کو تکریم دی ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بیان کرتا ہے وما انزلنا نہ علاقوں میں ہی ممباد ہی من, من جن دم من آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں وما کن نہ اور نہ ہم وہاں کو لشکر اتارنا تھا وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بند کے رہ گئے تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا اچھا بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بجھا دیے حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا اور بد بخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خیر خواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر کے وہ انہیں برا کہتے ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو بخت بخ طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیر خواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغاں کرتے ہیں اور کبھی انہیں ٹک ٹکیوں پہ باندھتے ہیں انہیں عذیتیں دیتے ہیں انہیں دکھ دیتے ہیں تو کافیوں اور بد نصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا ان پیغمبروں کو شہید کر لیا تو پھر ان کے اوپر عذاب کے آیا ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا اور اللہ فرماتا ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مانوی عذاب ان پہ آیا وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا اللہ تعالی نے ان پر وہی کا دروازہ بند کر دیا کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیشہ لے کر نہیں آیا جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتیں اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مسلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گمن گھیریوں کے اندر پھنس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے روک کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس شانی میں مبتلا تو نہیں ہے کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں سال قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں جب سیاسی زما وائٹ ہاؤس کی چاکری سادت مندی سمجھیں جب علم اور دستاریں پلاٹوں کے بدلے بیچی جائیں اور جب ڈیزل کے ڈرام پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے اور جب آبرو کے سودے چند ڈالروں کے عوض کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچن ہوں تو قوموں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں امید کا چراغ بہرحال حال روشن رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ چاہے تو اٹھے سینا صحرا سے حباب بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے اس بات پہ وہ قادر ہے حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتی اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتی تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتڑیاں نہیں تانتا اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہیں جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے سخت کر دیتا ہے اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے نرم کر دیتا ہے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں کہ اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا ستر ہزار شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہیں نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے تو کسی نے اسے کہا جرت کر دی کہا کہ نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا تو اس نے جوابن کہا تھا تبا ذروع تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے عرب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو اربوں روپے لے کے جا سکتے تھے لے گئے ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے قوم کو اجتماعی روشنی دینے کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے تو بہتر تہتر فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پہ انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی ہے آج پوپ کی بات حرف آخر ہے لیکن ایک حرم رکھنے والے ایک قرآن رکھنے والے ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس پہ امت متفق ہو اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن امت کا مشترکہ قاعدہ آپ کو نہیں ملے گا کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں بونے قسم کے لوگ دے دیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئیں اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے تو اس قوم نے ان پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی ان کے دست و بازو نہیں بنے ان کے ساتھ نہیں چلے پھر کیا ہوا اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے یا حسرتن الل عباد اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر ہائے افسوس ان بندوں پر ما یاتی ہے رسول اللہ کانو بہی یستا جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں یا حسرتن تن الباد یہ قول کس کا ہے قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے یہ قول کس نے کہا تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا حبیب نجار کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے خود اپنے منہ سے وہ چرار جن کی روشنی میں کچھ سجائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علالعباد افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا اس ماحول کا ذرا ذرا بول رہا تھا یا حسرتن علالعباد بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علالعباد عباد ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراہے زندگی خود ہی بجھا دیے ایک کال یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا حضرت حبیب النجار نجار کو شہید کر دیا اور نہ صرف شہید کیا ان کے بدن کی بوٹیاں نوچی آپ سن چکے ہیں سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا اور کس طرح ذیتوں سے دوچار کیا پتھر برسائے گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈھیل دی تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن الباد افسوس ان بندوں پر ایک کال یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں. ایک کال یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے کہ رب ہی کہہ رہا ہے یہ حکایت نہیں کی جا رہی یہ رب کا فرمان ہے اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھوجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے در پہ ہو جاتے ہیں اچھا ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر یا حسرتن العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں یعنی کافروں نے کہا پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر لیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا پھر زمیر ٹھوکریں مارنے لگا اندر اداس ہو گئے روحیں اجڑ گئیں جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے اب اندھیرا پھیلا اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے ہائے کیا ظلم کر بیٹھے نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا ہم نے چراہ زندگی بجھا دیے جن کے وجود سے خوشبویں پھوٹتی تھیں ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرت ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک, ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنے ہے لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں ہو ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں اور یہ پتھر مارنے والے ابو داس پھر رہے ہیں اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرت عباد اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہیں لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پنا مانگ لیتے اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا جنہوں نے محفوظ کرنا تھا جو پنا گاہیں تھی ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑی تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن العباد ہائے افسوس اللہ اکبر صاحب اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کافر خود کہہ رہے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے کر سجتی ہیں تو پچتانا یزید کو پڑتا ہے پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے پچھتانا شمر کو پڑتا ہے حسین تو نرزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑا کرتے ہیں اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرت الل اباد اچھا بات تلخ نہ ہو بات کڑوی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بج گیا یہ زندگی کا اجالا ہم سے چن گیا تو یا حسرت الباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی اور سر بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ماں یاتی ہے رسول اللہ قانوب ہی <يستحزیون> اللہ فرماتا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کٹھا ہی کرتے ہیں مذاق ہی کرتے ہیں اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول صاحب نہیں یہ تو کانٹوں کی سیج ہے یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی مخالفتیں بھی ہوں گی عذیتیں بھی ہوں گی دکھ بھی ہوں گے تان تشنی کے برستے تیر بھی ہوں گے لوگ گالیاں بھی دیں گے جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا وہ مقاومت تو اٹھائے گا وہ تانے تو دے گا وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے جب پاک باز ہستیوں کو جو وہی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے زردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی تو وہ بڑے زردہ سے ہو گئے اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے چونکہ روز جو ہو, ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا تو اس نے کہا جی فلاں آپ کو جادوگر کہا ہے تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا گے۔ چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا میرے ایک استاد ہیں وہ مجھے ایک دن آکے کہنا لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ساکب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے اور وہ صبح و فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب مو کر کے پڑتا ہے اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے تو اتنے لوگوں کا جو حجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں, میں وہ وظیفہ بتائی نہ دوں سب کو تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالتا لگ گیا میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات دو بجے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا وہ کبھی گجراں والا کبھی سیال کبھی راول پنڈی کبھی ساح وال کبھی ہڑپے کبھی کراچی کبھی بیرون ملک کبھی مسجد میں کبھی حال میں کبھی گلی میں کبھی بازار میں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ پھر کنکھیوں سے نا دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ آرام سے سو جاؤ چھ ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بھی جومے گا تو یہ آسان سا وظیفہ ہے اسے کرو محنت کرو یہ ہے تسخیرِ قلوب کا وظیفہ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے گالیاں بھی ہوں گی بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے پھر ممبر محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے میرے نظریے کو نہیں مانتے میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تو میں عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے عجیب صورتیں ہو گئی تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام نام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگوں نے تو پیغمبروں پہ پیغمبر زادیوں پہ پیغمبرزادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تانو تشنی کے تیر برسائے آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین, راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدہی کی جاتی رہی ہے فرمایا مایاتی ہے میں رسول اللہ کانوئی جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں اس کو مذاقی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تان و تشنی کے تیر اس پہ برساتے ہیں الم یرو کم اہ لکنا قبل قرون انہ یر اللہ تعالیٰ شار فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دیں کتنی قومیں برباد ہو گئیں جن کا توتی بولتا تھا آج باقی نہیں ہے اللہ اکبر ارشار فرمائے یار جیون اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے فیرعن گیا تو اب کسی ملک پہ فرعون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے فرعون بھی پلٹ کے نہیں آیا خاکان گئے تو آج خاکان نظر نہیں آتے تغلق ایبک فرائن مصر آج کہاں نظر آتے ہیں جن کا توتی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میں میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمختی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں چونکہ یہاں آ ہی با سکتا ہے چونکہ میرے پاس نہ تو لچھے دار تقریر ہے نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے مجالس میں تو نہیں آئیں گے یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے تو تاریخ کے کاری بھی ہوتے ہیں اور اولاما بھی اہل دانش بھی وہ بھی ڈاکٹر بھی اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا توتی بولتا تھا سلطنت روم کا شہنشاہ اس دور کا اوباما کہہ لیں اس کا نام کیا تھا تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا حالانک اس دور کا سپرمین اس دور کا اوباما اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے یار وہ جن کا توتی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے مزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پوریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ گئے وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں تھے کہ ان کا نام بھی باقی نہیں ہے لیکن کسی بھی ممبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا تو فرمایا کہ الم یو کم اہ لکھنا من القرون دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی کتنی سنگتے تباہ کر دی یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ سکندر زول کرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے عجائب میں سے ہے. لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں برس رہی ہیں آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا نہ اس کا تم تراک رہا آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے لیکن آج وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے وہاں زندگی کا اجالا نہیں ہے یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالا نہیں ہے اور وہ ویسے کرنے کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا پھر اجالے تو یہ ہوئے نا بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں یا حسرت الباد افسوس ہے بندوں پہ اور پھر ادھر دیکھیے زندگی کے نظارے زندگی کا جمال اللہ فرماتا حضور حاضر کیے جائیں گے یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا حبیب نے کو قتل کیا اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا حضرت ازرایل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک چیخ ماری اور وہ بج کے رہ گئے تو کیا کام تمام ہو گیا کام ختم ہو گیا کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے ایک چیخ سے برباد ہو گئے سزا کیا صحیح انہوں نے اگرچہ بہت بڑی سزا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں یہ ایک عارضی سزا ہے ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے ترازو نصب ہوں گے ایک میدان سجنے والا ہے کل قیامت کا دن ہوگا و ان کلینا محدار پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا پا بچولا یہ بھی لائے جائیں گے اور پھر رب کا دربار ہوگا ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ادھر حبیب نجار کے سر پہ عزتوں کا تاج ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا او گالیاں دینے والو یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن اور پھر اس کی سزا جہنم اور مٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سنو اور اس کی جو جزا ہے, میرے رب نے رکھی ہے ذرا اس کو بھی دیکھو تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا تو راہ حق پہ چلنے والے اگر تیری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے تیری باز کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے تیری گفتگو کا مزاق بھی اڑا لیا جاتا ہے تجھے گالیاں گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا آج اگر بدن کٹ جائے آج اگر تو تماشا بن جائے آج لوگ تجھے گالیاں دے آج تیرے دامن کی دھجیاں بکھیر دی جائیں آج تجھے جو ہے وہ تان و تشریح کے تیر برسائے جائیں آج الزام تراشیاں کی جائیں آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے لیکن گھبرانا نہیں ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے وہ میدان لگے گا گالیاں والے بھی آئیں گے محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں پھر وزن کیا جائے گا پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑی جاتی ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھوڑا لیں بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے تو یہ دو رکو ختم ہوئے اگلے جو تین رکو ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے کیسے اس کے انکار کرتا ہے تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں اور زمین کا کلجا چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے اس میں بھی رب کی دلیل ہے پھر بلبل بل کے لہجے میں بھی دلیل ہے کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے پپیہے کی صدا میں بھی برستے بارش میں جھومتی ندیوں میں بہتے پانی میں اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے بھار. اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اللہ آپ کو جزا دے دنیا دین کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرمائے آ ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا آ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو تو کے راہی ہم جو تو عصیمت گراہ منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بات کر دم لے گے ہم جو عصیمت گیر مندر پہ جا, جا کر دم, دم لیں گے, گے آفاق آفا آفا آفا آفا کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم, دم لیں گے, گے اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں اب, اب رکلا, رکلا لگے اب تمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لے گے ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ دوس جا دوس کر دم, دم لیں گے, گے میدان عمل میں نکلے ہیں